الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى وسق العالم جل دیا اسل نہیں نا گل خشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من, من انفسهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويكانوا من قبل لحيط الله آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ حَقًّا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۚ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الله على النبي أيها الَّذِينَ كَفَرُوا لوک سو خار غورنگ اسپراد دوستی یار سو بند والا سہا دیا اسپرا دوست آئے خاتم سی خاتمن والا و سہا دیا مکین بولو گل ہر بادشت سرورانہ گرامہ میں باد اندر دشمنا کر فر فریاد جل گئے کریم رب شاہ جہاں معافی مرفرت فرما لو جہان سب کا پوشو فرما لاثر شاد مالا فی دیش جلسہ عام دم جس موقع ڈال جی نے کرے گا عمان ہے اللہ کا فلالامی جملہ میں صلی اللہ مبارکا آل نے مبارک, و و مبارک فرمایا ہے تلاوت کی تھی اس تلاوی اندر نبی پار ملاسلم جو دو کم دو اپہار مارک کا ہے ایک نظریہ ایک تعلیم جس کا ذکر فرمایا اور محمد اس آیات مبارک انا الفاظ موجود عنوان ہو تذکریا اور تعلیم یوزکری ہم محمود کتاب اگر حکمت ہم تو تزکیا آیا یوال محمد کتاب اگل تعلیم آئی اور تعلیم دونوں رلاؤ یہ عنوان اس سے رجحت کر لیں یہ اتے آیا دیا مبارک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تل فیل مبارک دے مجادن سفارنی کا لوگ ہرجن بال ہے رپال قلاوت آیا کے پرانی یا کنو آلر ہیں آیا کے قلاوت پر, پر. مند دوسرا تزکیہ پر تیسرا تعلیم پر سمجھ تو تین چیزاں تلاوت تذکیہ اور تعلیم انہیں تینوں کے میں دو سے تذکیہ اور تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع شخصیت میں اللہ تعالی نے آپ کے تین تن مبارکہ تلاور میں تذکیہ بھی تعلیم تن کامل جامل سے علاوہ باد آیات آیا تجکیہ پاک صاف زکات اور زکات ایسے بات نہ کرنے مال پاک تو تزکیہ پاک جب کوئی چیز کسی دوسری چیز ایسی لگی ہوان کے خلاف خلاف ہو اس دی حقیقت دی خلاف ہو گئے। واسطے عیب اور نقص دا سبب ہو جڑی ایسی جا پاک کرنا کپڑے نو میل لگ گئی کپڑے نو گلا سمجھ آئی کہ نہیں کپڑے عیب پیدا ہو گیا او حقیقت چپ گئی اس نو زائل تاکہ تا حقیقت صاف نمایا ہو گئے یہ پاک کرنا ہے صاف کرنا یال میں کتاب و حکمت اور کتاب اور حکمت کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ بڑی ترقی پہ عجیب رہی مثال ماتو خاتے تین چیزاں آ جفید کپڑا میلہ ہوں بہت پانی چٹنے پھر کوئی میل گلاز نجاست اتارنے والے شہ استعمال کرنے جی رنگت سفیدی ایسی ہو چمک جاندی نہیں رشل نیل سیل لا کے پھر آیت دیہ کے مطابق تصا یہ سال سمجھ لو پانی پایا چلاوت قرآن اپنی روح شریف کے ہر ساب انسانی دلن نبی چا کر گیا چاہ جس چٹا ہو گیا اپنا اصلی رنگ چڑھ آیا کا رنگ اتر گیا غیر نہرست ختم ہو گئی تو ہوں چمکان پھر اتو نیل لایا وہ میں کتاب و حکومت سمجھ آئی اس اجمال کی وضاحت تفصیل ان سمجھو آج آج آج آج آج نع مارے اجری مارنے اچھا یہ حال کسان دیکھے بھی اجمال ہے تفصیل نہیں ہوئی وضاحت نہیں ہوئی پرانی تعالیمایا جی سر درد آیا پرانیاں اللہ تعالی نے پھر دھوبی امل مارا ہے سابا سرفا سکنیاں سنجی سجنی لانی سجنی سگونی سڈنی بن سمنے سچارے پینا یہ رسم گرو اللہ پھر گاج کرنا لیکن دل کا عمل جہا بابا ہے نظر فرمایا گیا لال ریاست اتو بہڑے جڑے بہڑا مطلب لے جائے تسی آگیا کر آم لوگ مشہور ہے کہ فلانا نمبر شرف کی نظر پی گئی کسے ولی نظر پی جائے پیڑا پار ہو جائے جنو کہ جی میاں صاحب مرگا دبان آرت کڑی موت ہوئی جنا ہوئی ہوئی چیڑا چبت دانے جنا نظر پورش دے گم لو نظر مرشد کملے بھی ہوا کیا نوجو نا وہ کملے بھی ہو سیا محل کملہ پان گیا نیل چڑھیا سیاح بات کلاس فرق کرنا سب تک شیطان ویخ کے جاتا مطلب حقیقت حدرت کیونکہ شہشان حدرت دل چڑھ کے کیا مطلب عمر نو ایمان دولت اور مرشد کیا حاصل ہو جب جمعی پورے مرشد حضرت عمر مرگے بارے میں کل روحانی مدد روحانی مدد شہر رسول تیسری شہول تعلیم کتاب حکمت رال صرف سمجھو میرا تلاوت رال صرف پاس کرنا تختی تعلیم نے پھر پھر وہ تلاوت سمجھنا سوکھ ہے تعلیم سوکھ ہے پاک کرنے تھوڑا وہ تلاوت بچے بھی کرتے تھوڑا نہیں ریڈ ریڈیو تلاوت ٹی وی تلاوت آسان تو آسان شکریت مخصوص نہیں مومی بچے نوا طوطے نو دوسرا نمبر, نمبر تر دیکھے سر بکری किताब किताबों हिकमत माने मतलब समझाने दर्जा पास करना तु खुद समझदार हो नलका घेर पानी खटना कपड़े का शौका नील लावना छाप के पीचे ने यह भी शौक اصل کمال ٹوبی کا ابھی ویخنا ہوں جب میلی پھر آ جا کے ڈوبی کمال اگر ساگ دھبے لگے میل ساگ صحیح نہ اترے تو نیل بھی گول ہو جائے جو اسے چمکراوا لانے گا نا وہ بھی اپنا رنگ بھی نسال سکے گی اس واسطے اصل کمال کا کد کر نیل چڑھاوا نے اتنا کمال پانی سٹنے سے کمال قرآن کا کمال نہیں قرآن مطلب ہوں ہافے قرآن یس نو آیا شہید لے گیا سنایا گیا بہ جدیا وا ہاجی باہر وا شر سید میر علی وی ہر جو ہے سم نبی اکرم صلی اللہ یہ تین نہیں گئے وہ بارش بنا بارش بڑا صحاب گران بہتے اور صحابہ صحابہ ایسے سن جار سن تلاوت کی راسپتی لے گئے کے حافظ سن اور اکبر سر پیرے چار خلی چاروں حافظ پرانا سن تاری ناشا سونا ہوگی آسم آنند پور تو پاکا کرنا نبی پاک کو انہیں حاصل بھی کیتا ہے. پھر ابھی یہ عمل کر کے ہے سکھ لے استاد شامل اور صاحب اکرام حافظ بھی نے عالم بھی نے صوفی نے فطور بھی اکثر صاحب حافظ بھی نے آلم صوفی نے صوفی دان صوفی دان کرنا بھی سمجھ سمجھنے لگی ہوں سونے نبی علیہ وسلم کیا تالی بھی ہوئے مزکی بھی ہوئے تاریخی تالی ہخارت کی نظر نہ نہ دا عمل صرف اے شکریہ ادا کروں گا کہ نبی ایک وراثت رکھی فرد ہے یہ علم شریعت دی وجہ علم شریعت دی وجہ وہ مرضی گیمر ہوا چکی فرد وہاں جنا مرضی کو ڈرائیور اوکھا ہو گئے دلیل ہوگا تیرا مال چڈ کے پھر بھاگ وہ کا رہے जाने तो ना कम जाोटर गेरा समान लग जाती है तू शुक्रिया नेरा सूफी हो फीर हो दवेष रूप दरवेश کیوں اس واسطے نبی بھی راستہ نارائن نارائن سال نارائن کا سما تو قبلہ پایا اسلام کبلا ہے نا حضرت بعض میں کامی فرماند نے فکیل کل میں اللہ تعالی نے وہ بندے بہت گاٹھی ہوئے جی ساریس نارس ہوئے جراشن آلم کی دوبی سارے سودے موجود ہوتے نہ ملنے تو جی سودا بنتا ہے لے لینا چاہیے ہر وچرا مسئلہ میں سمجھا کہ پاک کرنا اور سب کو سوکھا تلاوت جی پہ پر جانا دجے نمبر پہ پڑا شریعت کتاب اور تیسرا سب کو ایک ہوگی اللہ کے قرآن کے الفاظ روشنی لیں صرف الفاظ ایک ہو گیا معنی مطالب اور احکام اللہ کا پہلا درجہ ہو گیا خاریاں دا دوسرا ہو گیا عالما دا تیسری شے ہے اللہ کو جانا ہو گیا اللہ تعالی کتاب نے الفاظ جان لے اللہ دوسرا ہو گیا کتاب خان لے تیسرا ہو گیا خود کتاب والے اوکھا کام نہیں ہوئی جاننا اور بن دلم دلہ فکیر سوفی درویش اللہ والا خالی حکم نو جانا والا نہیں بن جانا اللہ والا بنتا ایک آلم دلہ ایک ہوں آلم احباب اللہ اللہ کے حکمان نو جانا بڑا کسی حاشم کے کاغذ لکھتے اپنا قانون اگلا ایک کو ہاشمن جانتا ایک کووے جڑا استاد سے لکھے حکم نو جانتا ہے بڑا فرق یونیفر بائی جی اللہ اللہ کے احکام نب نہ جانے دل چار نہیں آئے جسے وہ لگا اس میں دلوں ڈرا جا اللہ نے فرمایا نا اللہ تو آلمی درد آلم ہی درد صحیح سرجماگر جائے ہے اللہ تو ہی اللہ ای جلال منسوب ہے مقدم پہلو آ گیا بعد جانتا صرف ہاں ہاں اس دکان کو کچھ نہ کچھ حصہ دینا پہنا تو بھائی اللہ پاک کا فضل تو اللہ پاک ان یاد کا نہ بولو ایسے یہ ہیل کر جسے آخر جسے آخر مطلب اسی طرح کسی ہو گیا ہاتھ بات فائر پہلو سے مخور بعد اور مانا بہت گیا اللہ ہوئی ڈرا ہوں دو گل ایک صرف اللہ کو ڈرنا ہونا ڈرنا سوجو ہے ایک صرف اللہ, اور اللہ میرے کو ڈرنا ہو جاتا ہو جاتا جڑے آلم ہوزرگا ہے آلما تو مراد عالم جہ اللہ جان کیوں جیڑا بادشاہ وہ پھر کسی کو نہیں ڈرے گا بادشاہ اللہ جر اللہ کو ہی ڈرتا ہے شا، شا، خالی حکمان جانے تو بندے بندے بیٹھے کرتا لیکن رب نو جانے خشیت اللہ تو ہونی ہے کسی تو نہیں ہونی کہنا یہ آلما بھی ہونی کسی نہیں یہ آلم ہی ری اللہ جانا مرحلہ ہے یہو جہاں اور مکان ہے توجہ ہے کہ نہیں لا لاہم لاہو مخم لاہ تبجو دا جانا پاک ہونا سے پاک کرنا یہ عقیدے کو شروع ہونا धोबी साफ करना है कपड़े धोबी ने कपड़े न साफ करना है पाप करना एक फन फंड लै हर किस काम नहीं كوچے موچے دسان بھی لیکن ہر کپڑے كپڑے ہر محل ہر سال دھو دھوش صاف کے چاؤ مارنا پھر رنگ چڑھانا پاؤں نیلا چڑھاوا پیلا چڑھاوا سا چڑھاو تو فرمائی بھاگ الگ ہوئے بھاگ سیشری کا ہونے یہ بڑا مختلف یہ سمجھا موجود کی رقم رو جانے تمجر بولو اللہ سمجھو عقیقہ دو نو کہ انتر ساف کرنا ہے نا پران کی زبان سے اچانک ترکیا منفتی حل رات فلسفی میں اشراب کرتے ہو چمکر روح رو چمک کا کام اہلِ یونان بھی کرتے سن اہل بھی کرتے انہوں کرتے سن چلے مظاہرے کے ریاستوں کے نام لیکن شریعتوں بغیر دوسرے ہے اپنے آپ کپڑے ناف کرنا لیکن کوئی دو بھی استاد نہیں سما بھی اس طریقے اصل استاد اس سب کا رد نائب انائب شریعت متا شریعت کا طریقہ وہ نہیں ٹھنڈا کرتے ان روشن ہو جی لیکن دولت ایمان کو باہر امبیا اور رسول یہ جڑا طریقہ لے کے آفر ایمان ملتا خالی شراک شریعت رلے تو سمجھ وہ نہیں سن نظر ایک شرا ریاض میں گل اوکی نہیں کرتا لفظ یہ بولتا مسئلہ مشکل ہو جائے گا تو جناب صرف ایسا سمجھو اسلام ایک ایسا واحد طریقہ ہے جس طریقے نے نبی ولی استعمال پر نے اور روح تھوڑا جا مسئلہ میں آخر جن کراف پی ہے سمجھ میں آپ ایڈا سارا جشن پیا گوشت ایڈا گشت پیا وہ مل لاگے پہ اللہ نے سمجھا اس دل کے بارے میں یہ جڑی شرافت ہوئی ستلی کھڑی ہے روح کہ انی خدا نے روح اللہ نے روح نہیں خدا یہ جی روح ہے نا یہ حقیقت انسان کسی کا نام گلاب محبت کسی کا محمد محبت ہے کسی کا محمد محبت فلیم کوئی اصل میں اصل جس بندہ ہے میں اے ہوئی ہے توجہ نہیں انسان یہ نام ہے جڑا انسان کا نام رکھیا ہوا بھائی دلیل جی توجہ یہ سورتوں میں آوے جنیاں سورت بدل کے آدل تدبیر تسرت بدل چلا ددل بدل اللہ تعالی نے ایک اقل لال بناساب پیڑیاں روح نو اکل آتی کہ یہ پوریا کرنے آ نہیں انہوں نے پا سکتا اقل امتیاز روح اصل انسان ایک بندہ نبی کا لکھ جسم نے کہ اسے بندہ نے کم کر پن نہیں آیا جس دو بندہ کم کرنے کا فن آیا لکھا لاکی نبی پاپ صلی اللہ لکھا سورتوں کو کسی رنگ دیکھ لیا تو کسی رنگ چیخ لیا تو کسی رنگ دیکھ لیا تو کسی رنگ دیکھ لیا تو ہر رنگ میں حالانکہ نبی پاک کی سورت پہ مختلف سہولت نبی نظر ہزور کی روح مبارک مختلف سہولتیں اس کام پہ کردی کوئی نبی رہ بڑا عجیب کشتا قدرت جگری لیا روح سے چھ سو پارک. ایک کران زمین روہے سے نوار گاہ دیہی شکل چاہیے جی. شہادی رسول دی شکل اے گی جی. ادھر آئی روہ تو خالی خالی نہ دو جشم نے کرتی اس جسم میرا دعوت کی بندے نے ایک آیا آپ نے مطلب دتا دوسرا آیا وہی مطلب دتا تیسرا آیا دس بندے بندے دریب حیران نے दसा कर दी कखी اگر کیا جسے میں آخر تو تین پہلو دس جسے بندہ میں آخرا رو ہوں جسے آخر میں لیا گا یعنی کی متر یہ میں ہوں رو شریف نے کیتا کام کام پیتا ہے ٹاکر بزرگ لکھ رہے رشتے دار لوگ لکھتے بربر بربر وہ فرما نے کہ جیسے نے تخت آیا حضرت پاک پیغمبر میں پوچھا بلکی سیچے ویس کا تو کہ لگتا تو حالانکہ کان ہوا یہ پجابی ترجمہ لگتا ہے کی مطلب رولا ہے ہو سکتا نا حالانکہ حالانکہ بزرگ لکھ رہے ہکی بکی اس گل تو جی لکھنی سیل شیخ اکبر نے لکھے کئی گلا بنا کئی حضرات کہ بلکیر جی جن بھی پتر سی ماں انسانی تھی جن میں بڑی چھٹی کام کریں لگی گل مسلم پہنا اللہ کرے اپنے جسم کا اللہ تعالی نے دوسرے جسم کا روح شریف اصل تھا جسے میں یہ ہاتھ کٹ جاوے سان انسان لگا جا کٹ جان کوئی لولا جمے کوئی لنگڑا جمے کوئی انا جمے انسان انسان ہے کیونکہ حقیقت انسان روح رو نہیں ہے نیو سوا رب واہ اجال شریف مولا نے اس روح صاف بنایا جو بھی یہ لاجت لگ رہی کپڑا جن فائدہ بھی بنے چیچا صاف ستھرا یا مشین چلتی آب ہو گلتی کم کیا مشین چلتی آئے تو, تو پھر کپڑا بچوں گلت آئے بنا رب ان کی غلطی آ گئے اس واسطے وما سب برابر بڑا گئے روح یعنی مطلب استعداد اور قابلیت اللہ تبارک و نے قبول اطالم ہے رکھیے شبد قابلیت اللہ کرالی نے سب رکھی نف سر مما سپا ہر قسم خاطی ہوں روح دنیا کے جہان دنیا کی ننگی نیچی اگر اس کپڑے کو منہ رکھ لیا جاوے جی رب العالمین می من بڑا کے پا بڑے اچے نشان پاک پتیا کہ پا کرو جہاں کہمدی ملی جمدیا نبی رنگ لائے کہ کئی نبی دے سارے لیکن بلی کے ایسے ہوتے ہیں یہ ہو جمد نے جمدیا ہی ماں دراہ جی پیارے بلی ہوں انہوں نے مبارک صاف سفا ہوئی رہتی ہے دنیا دیا رنگی فصلیں کپڑا پلی پیا می گلا لا ہو گیا رنگ بدل گیا رنگ کا روح کا رنگ کا بدلتا ہے روح روحی اللہ تعالی نے فرمایا میں کیا مطلب رب اللہ شریف مولا نے دس آئے اے روح میں پاک یہ روح میں پائی وہ پلیس کرے گا پلیٹ ہونی شیتانی شفٹا شیتانی آتا پلیز ہو رہی ہے رحمان آدت جب آئی اسے روح اپنے اللہ آدھا <سؤال> اچھا یا رسول اللہ آچاریہ یاد حضرت انڈاما ملنا مستی فضرے ہم اچھی ساٮٔ سمجھ جو ہے سن بولو سبحان اللہ <سؤال> جراثی آئی ہاں میں لاگی گلادت لاگ فلان لگ گیا کپڑے کپڑے کی مثال دے رہے ہیں نا کے چیزانا پڑنا نا اللہ تعالی اتنا اس طرح گلابت بولے ہوں سمجھو ذرا شیطانی شا یہ ہو گئی گلادت اور میرے رفانشمرنا چاہے خلاف یہ ہو گیا نور جلنا روح اس کا سوجو بھائی خوف قہرہ محبت گہرا دی لالت تو ادھر کا ہٹ جانا بڑا ادھر ادھر کا سمپ ہو جانا ایک میرے گلا جاتے اور نبی جی چھوڑ دیتے جو دکھ کی ہم اور پانی کی قرآن پاس کے الفاظ نوری میں کتابوں دلیل کم کر دیے توجہ ایک نبی شریت دی ایک نبی نگاہ جی انسان جب تو کٹ لینی دنیا تو کٹ لینی کیوں یہ شریعت ماہ سارے زمانے کے رواج ایک وکر راج رب نہ نہیں بلکہ انڈیا کتنے اپنے آپ توڑ لینی शरियत मुताहरा पानी जिमें पे नबी नदर इधरों शरीयत मुताहरा शरीयत चलना होवे नबी की निगाह पवे नबी दी निगाह भंग बिला वास्ता पवे भंग बिल वास्ता पवे بلاوسا تین جانور کے بھی نارائن تقریر نارائن سان اسماتو شان مستقع اسماتو شان صحابہ والے بہت اسماتو شان اولیاء حضرت مٹی فضل احمدی صاحب شہدانے فاجران نے دش صحے پہ انو ان مشاہدے کو پتی روح ری سی جس اس جہان کھول کے جدو آئی اس جہان کی خدمت کٹی جی की कर इंसानी रघु शरीफ नापसना शुरू कर देंगे हर पासोली चल रैली था मगरे खबरा प्याला सिर्फ रफक मसूर हो जाते توجہ نہیں فرمائی جدو سیاڑا کٹینے پینے نے ادھر نبی دی شریعت دی ادھر نبی دی نگاہ شریعت نبی دی پانی ہے نبی, نبی دی نگاہ گوبھی کا پانی پاوے پا بھی کم نہیں اگر چھٹی لوگ پانی نہ پاوے کپڑا ساتھ ہوتا ہے شریعت پانی نوی نکاح نے ہے روہن کے چھٹی کے مولا علی کو ندی آ گئے چاریا سال ندی پھیرا نہیں اس واسطے مثال کے طور ہے جی پانی نہیں آیا جس لے پانی آیا کہ ابو پتھر کو چھٹی مجھا گیا کوئی آخر چیاری سال میں کیوں نہیں کچھ آ یہ جورا سمجھ گیا توجہ نہیں فرمائی کر لگاخا ہی نہیں دو چیزیں رلتی شریعت کا کام میری آج آخالفت تاکہ لمبر اقبال ہو پڑتا ہے اندر میں بس ناشر بیٹھے آشر سچ گیوں گیا کہ ہوئی نام جہاں کبھی ہو ر سور اللہ آچاریہ زندہ باد حضرت اللہ مولانا مفتی پتم احمد صاحب ہے اللہ دو منگاڈ آف ولا کل لولہ والا کلنا آخو یار سور ساڈ فرماو कई बजुर्गों ने इन्हें समझाया वह मिसाल कपड़े की रात्री पास है। एक और मिसाल दुद्ध जरा दुध इन कुदरत रखे हैं بشر کے فارمر قدرت نے مکھا لڑا کے دکھا لیکن کنیا محنت کو آنیا محنت نے पहला गर्म कर ईमान जोश न ईमान आवेगा दुध गर्म आना शुरू हो गया हूं जाने मुश्किल को नजर पानी है ताकि दुध जम जावे गर्म होया ईमान लाल जमान नहीं ईमान हो गए दुद्ध गर्म हो गया फिर जावेगा अपने को किसी को आखेगा तेरी मेहरबानी جاگ لوڑی ہے برا سرکی آنے سبین آخر سی سبین تھوڑی سر کیوں آخ جمام کے ہوئے جمام راستے अगले कने नहीं मंगनी अगर खालिमख नहीं मिलना क्डना पौषे से मुरशे नजर बैठी دہی مکھن تھوڑا جا ہو کہی بہت پتھر لیا مکھن بھی لڑے پانی بھی لڑے دہی جیڑی جاتی فیر ہوں جم گیا جم گیا اگے پھر ہے رڑے دے کے مکھن آنا کام روکا نہیں مکھن مکھن محنت کر کے گیو خالت لا کر سہ پہلا اس جہان چ جی گھی ہی گھی جس پتن چاہے ہیں جی جانور ادرو کے ادھر ہر پاس کھا پو کے اصا اس جہان چ جی آئے ہیں اتے آن کے پیو رال مل گیا پانی کھانے خون ہر شہر کیا مطلب ساجی وہ مارفت جہی اصلی سی خالص اللہ کی پہچان جس جسے وہ کہہ رہا سربو تم کے سارے بغیر سوچنے بلا ت جنوبی سنا <سؤال> <جنوازا سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> ہو طرح سمجھایا کپڑے والی نے ہوگ سمجھایا کپڑا نے چار نکلیا مشین اگے آن کے بڑا لگتا کام ہے کپڑے روزہ مشین اور کئی خوشخوش بھی پیسے نے جی جانے سہار کے لوٹ جیٹی رو خراب کر لینے انہوں نے پوچھ آ رہے ہیں سمجھا تک میں اپنی نہیں علی باغ میں اپنی روح مبارک رکھا سیا میں جملیا محفوظ رکھا ہوں سب ہو رہا اس روح وہ پوچھا جگہ یہ روح شریف ایمان آیا دودھ گرم ہویا نو la, نظر فرمائی دھ جمیا ادھر مطلب مہم جد ایمان سی ہوں پیار کی دولت نیو گئی دل چیری محبت جا پیار آتا ہے نگاہ دفی نہیں مان پکا محبت دولت اس محبت بغیر نگاہوں گئی ملتی بغیر نگاہ مل جگہ محبت دولت نال ایمان آ جر ہوں گیا ہوں شریعت چل اس پاس تھا اساتر ہر ہلکے نو خوشی نال قبول پر. اے اس محنت کو بعد فنگا اس رکھے گا تو فیصلہ بنے گا گیو جنوت کر جدو واپس اس حال سے پوائیں گے تو نہیں فرمائی اتے پہنچے گا تینو روسا پہ جہاز نہ رشتہ سی نہ خاندان نہ نسل نہ کوئی سر نہ صرف نام سر وہی ملو رہا سر واپس حال بھی لوگ mera singa hai tan rab aur sachhe ta hai huzra tan rab sachhe اور ملانا بھی مشال دینا پہلوجو جی حضرت سی حالانکہ پر حیران ہو گئی چیسی کی بدول سرمندے جس نے آر ایف آر پتل پہنچ جانا وہ پیچھے کد ل سارے مرحلے نکل گیا اتنے پاؤں گا جب واپس ادو نشانہ ویسدیا کل پوچھوڑا کی ہو ہو، رب کہہ رہا ہوں رب فرما رہا ہوں فکیرام پروگر تو ہو شان لے سک مسلے ح دو ہال رریفلا اسلے قیامت والے کھول توجہ حدیث شریف اللہ قیامت ایک سوڑا جاوے گا. سارے آخند آ سورت کے آخن دوسری جگہ جو نہیں, نہیں. دوس نہ <تصفح> دے, دے, دے دو حال آخرا ادرو یقین بھی ہوں پھر ادو آخر مسلشر بس تھی میں کیوں کہ ایسی حقیقت اتنے تا کر کے آرف اچھے حیرت حیرانی آ کے Bah, Heather Hart! یا رسول اللہ ہاتھ آچاریہ یاری زندہ زندہ باد حضرت اللہ ابلا مناظر اسلام شیر اسلام حضرت مفتی فضل احمد کشتی صاحب جو ہے وہ بولو ہے چلو پہنچا تو کھلوتا ایک نظر آیا چاندا تھارے بات نیا تھا اکلوکروکر اکلا پہنچیا مارفت وہ اکلو فکروں باہر آئے جب اتنا پہنچ جاتا ہے تو امر شکری مدد رک گئی جی آپ جانا سی دروازہ کھول کے اندر آج ہوں جم جانسی ہوا شہر لے جا کے ہوں جے برتن کا فل قائم رکھ آئے کامشد کام تک لیا جانا توجہ نہیں فرمائی ہے، نبی سنا سن کرنا نبی پاگ لا اے نبی گنتی والی لینے لینی اور پاک صاف کرنا کسی پیر شرما والے سرکار دا نام سنیا آپ مریض نے مینو دسیا آپ سیر کردہ کردیا بعد گریب رسلان میرے دل خیال ہے جو مریضوں کا میرے دل خیال آخرا جمنا گئے اچھے پیچھے رہ گئے آپ مرید کے دل رال دبا کے بوگ گے پرانی گل مریض کے دل رال دبا کے فوگے آپ ہمیں تصویر مبارکی لالی پی سی مری ہوئی کنجر پیا کیڑیاں چمڑیاں نے آپ نے بھی اوپر چڑھتے ہیں تسی اٹھے درخت لا آخر جس مولا نے دشمن سجنا کر دی نار تسی ناراسان نارے تا نارا ہے نہیں شانے حضرت سجنگ کی قدم آ مردہ جن کا کرگا فرمانے سمینا کی بشیر تو میاں بشیر کل شہر کے شکلے بادن نے مردے کر کے پرمایادی پرمایا اصل کما گرشدہ نگاہ پا مردہ ہو جائے جا محبت تو خالی پھر عشق پہ محبت گفلت پیا گفلت یاد تو ذکرت مصروف ہو جائے بولوان لند لا صبح ہی ٹائم ہوا سجنا صبح دو توجہ سولہ جلدی پاتا وقت لگ رہا ہے نا چلے مجاہدر دنیا دا سے ای اور کسے نا ملوث ہو جی نہ محسوس رکھا پیا دنیا سے پیار دنیا میں پی کے بھی دل دیا جا جو نہیں فرمائی حضرت مر دیا پی لان خالی مخروط نال ہوں جی جی کپڑا جی ہے نا جی کپڑا जिन्ना महिला होना ज्यादा तो ज्यादा ओके भी उन्ना बहुता लगना कपड़े नपेड़ा भी उन्निया बहुतियां खानिया पैनिया तवज्जो दपड़ा मुताल करे धोबी हर कपड़ा खे मैन आप ही कुछ न پہلے رنگ آ جا میں کچھ نہیں آخرا بولے میں نہیں آ سکتا دیر کھوٹے نہیں مارے گا وہ اس وقت لگتا ہے محنت کرنی پی جن ملوکس پہنچتا ہوگا جن کا دن بجا لگا ہوگا جی سات کے لوگ پاس کردیا وقت نہیں لگتا آپ بھی حالت جانا جو کئی ایسے بھی کر دیا بڑا وقت لگ رہا ہے سی نہیں دوسرے آ کوئی ایسے چنگڑیاں کپڑے مگر چچا نہیں ہوا اپنے نشیر نو روے اپنے گھر بنایا سی ادھر میں پہلو اشارہ کر گیا کہ درجے ولایت کہ سمجھ آ جائے گا کیونکہ ملایا تھا درجے تقسیم مارفت جن مارفات ہوتی درجہ مارفت اور نظر پائی محبت نے ایمان جمایا جا بد بھی جا بدھی جاوے تو تشک بغیر کروڑاں نفل عشق توجہ فرمائی یار کس طرح خلل نہ اچھا ادھر دیکھو بھائی اور کئی سوندیا دوند فٹ گیا اور نہ کسور پور سا توجہ ہی فرمائی مثال د کشمیری مثال آ جائے کامل نہ کشمیر کہ لوڑ نہ ہو چھوٹے مار سرف اینٹ کر دن تا بھی صاف ہو جانا جی تھوڑا لکڑا پنا شروع کر دو جاوے تو منشروا فرمائی خیر کوئی فٹ گیا کوئی گیا کوئی کس درجے کا کس درجے کاسلی حالت پہنچ جائے وہ اصل کامیاب اصلی حال جب پہنچا تو اصل کامیاب ہو گیا ہوں توجہ ذرا جس وقت آر ایف او پہنچ مارفت اسلے جہان جب سارے آلا اتو جال نہ جناب جی مذہب نہیں مذہب پیچھے مرشد پہنچا دیں نا مرشد اتنے حکم ہوں کہ یہ پچھا لیا جائے رہ جہ جائے اتا مجروب واپس آن کے مذہب پچھانے کثرت پچھانے ہر ایک پچھان کے ہر ایک نال معاملہ دے مطابق کرے آدھے سال لے مجہور سالک یا سالک مجدوب اے تھیاں کے پھر وہ کامل بنیا نبی دا وارث بنیا مجدوب نبی پاک سرکار وہ اس مقام دا بلند ہے لیکن واپسی ہدایت ندی ہوتا ہے نا وہ باہر آن کے ہدایت نہیں بنتا اس راستے فیص نہیں ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوں لے جانا اسیل نارا رسالہ اور مقرر ہوں نا جی اپنے کلیفے امر آیا کہ جب آپ لیکن اتنے مسئلہ ایک حل کردہ جہلے بابے فرید نے کیتے نے سیڈی کے اکبر نے نہیں اگر کوئی آگے جناب ہویا کہ صحابہ نہیں چلے نویشت دوسرا جہان بنا دتا سونے نبی سرور نے اس وقت وقت حکھ تنگیاں ترشیاں حالات مصیبت اسلام سے. سے. رہنا. تو انشی کی ایک جی بندہ چلے چاہ چل رہا جد مولا نے ماحول بنا او پے تکلیف مصیبت پٹیاں نہ رہی ہوں لوہے گنگ کر پٹھی فر حضرت بابے فرید وقر انہوں نے سنگ اتارنا پی کیا مطلب کہ کثرت کو وحدہ تل جانا پوجے لفظ یہ صرف اور صرف حالات مختلف ہو طریقہ بدلے ورنہ طریقہ وہی ہے لیکن حالات بدلے ان سے ہویا حالات بدلے حالات دوسرے نفراد ایک خلوت ایک جلوت وہ ندی میں جو سلوت ہے آدمی سامنے خریدی مختلف سارا کچھ سابت جہاں پہ کائیں سمجھ نہیں لگتی آخری گل کر کے ختم کرنا کتاب آ گئی ادھر ویکو ہوں میں دسنا پیا کہ نبی فیضات فیض دبی نظر ہر وقت ہر زمانہ ہر شخص محتاج چل گل ہر بدا ہر جگہ ہر نبی محتاج کیوں کتاباں چھپ گئیاں عام ہو گئی اگر کوئی کہے یعلمہم اللہ والحکمہ پوران پا کام چھپا یترو والا ہے مایا تلاوت ہر بات تو ہزارہ کچھے جان دنیا سرکے درد ریٹ نظر رکھے انڈا خراب ہوگا بزرگ امتی جب بھی ہوئے نبی نظر رکھے ایمان نبی رشتہ جڑا بندے نہیں نگر نظر والا <سلام> میںچاند نے رشتہ میں آماند نے میں ہاتھ ماریا جس تو بعد بتاتا فرما لیں ندی کا رشتہ کٹے ہوئے کوئی ایسا گائپ اللہ جوڑا اللہ تعالی فرمائے یہ سچی ہے ندی پار کرنا کون پار ہے نبی اس واسطے سلسلے جڑے ہوئے یہ سلسلے جڑے نےسیبت کی پیلاوت بارش تاری تزکیے بارش سوفی تعلیم بار سولہ اللہ تعالی تین ندی نے ہاتھ دے رکھے سان ساگن رکھے اللہ غلام محمد شام ملا تمام حضرات کے بعد پہلے فلا تو فلام صبح سات بجے فلان یہ کر رہے تھے کسی لڑو تھے اچھا بھی گھر سنو او میاں لگر پکیا جے بیٹھو کاؤ کھا کے پھر نما